ہاں اب رہا کہ انہوں نے اپنی مجبوری لکھتے کہ کیا مجبوری ہمارے امام امام آزم ابو ہمی فرد کا فتو ہے کہ حج کرنے کے بعد رمی کرنا یہ واجب ہے اگر واجب ترک ہوا تو انہیں ایک دم دینا ہوگا اس میں اتنی بھی رعایت ہے اگر تینوں دن اگر آپ نے رمی نہیں کی تو تینوں دن کا بھی ایک ہی دم ہوگا ٹھیک تو ان کو رمی کرنی ہوگی اس میں کوئی آدمی معذور نہیں جیسے امن ہوتا آپ جا رہے رمی کرنے ایک اچھا بھلا آدمی آپ کے ہاتھ میں کنکری تھما دے بھائی ذرا میری طرف سے بھی مار دو ایسا نہیں ہوگا یہ کب ہوگا کہ جب آدمی اتنا معذور ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں یعنی اچانک اتنا بیمار ہو گیا ورنہ اتنا بیمار ہو تو حج کے لیے کا لے جا اچانک اتنا مریض ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکتا اور ایسی صورت میں چل نہیں سکتا اور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا اب نیابت جائز ہوگی یہ بھیڑ اور رش کی وجہ سے رمی نہ کریں یہ عذر نہیں اصل میں ہم تو ایک پورا مذاکرہ منعقد کرتے ہیں ہماری میمن مسجد مسلم الدین گارڈن تمام حاجیوں کو مدعو کرتے ہیں اور اس میں اس طریقے سے پابندی ہوتی ہے اس میں کہ صرف حج کے مسائل پوچھے جائیں اور ہمارے انٹرنیٹ پر ایک سو تیس سوالوں کے جواب موجود ہیں جو مختلف احرام حرم سے متعلق میقات سے متعلق وغیرہ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں ہم نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ معلوم کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنا رش ہوگا کہ لوگ رمی کرنے میں دشواری محسوس کریں گے اتنا ہے یا نہیں آج کل پرانی کتابیں آپ دیکھیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتح میں لکھا کہ آپ طواف جو ہے وہ دوسرے دن کریں اور دوسرے دن گنتی کے بیس پچیس آدمی ہوتے طواف میں تو وہ تھا کہ لوگ پہلے دن طواف کر کے چلے جاتے دوسرے دن پچیس تیس آدمی ہوتے طواف کے تو میں سہولت ہے اور تین دن طواف کے لیکن آج آپ حال دیکھیے اگر آپ کے پیر اڑ جائیں تو قوم خود ہی آپ کو طواف کرا دے زمین پہ پیر ہی آپ کا نہیں لگے گا تو اللہ اس کا رسول جانتا اب یہ قانون ملاحظہ فرمائی شریعت کا یہ جو آپ نے دیکھا چار سو مر گئے پانچ مر گئے کتنے آدمی اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں رمی میں تو اب انہوں نے اس میں بہتری پیدا کی پل بنا دیے نیچے اوپر کئی منزلیں وغیرہ یہ تو ایک الگ مسئلہ اب حکم دیکھیے اس کا کیا؟, کیا ایک آدمی بھی نہیں مر سکتا ہمارے قاعدے کے مطابق ہمارے کیا بلکہ جو شریعت نے بتا اس کے مطابق رمی کر اب دیکھیں کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہیں. بھئی ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا رمضان کا چاند نظر آ گیا تراوی شروع ہو گئی ہمیں تراوی شروع ہو گئی اس لیے کہ رمضان شروع ہو گیا مغرب کے بعد تو ہمارے یہاں کیا ہے اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اب انگریزی حساب سے دیکھیں تو بارہ بجے کی رات تاریخ تبدیل ہوتی ٹھیک دیکھیے اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کتنی سہولت رکھی جب ہج کے ایام آئیں تو حج کے جو تین دن رمی کے ہیں اس میں دن پہلے آتا ہے رات بعد میں آتی اب اس کو میں نے کی کوشش کیجئے گا دن پہلے ہے رات بعد میں ہے جیسے آج دن میں آپ کو رمی کرنی ہے یہ رمی اگر رش کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے موقف ہو جائے تو آپ رات میں بارہ ایک بجے بھی اگر رمی کریں تو دم نہیں ہوگا رمی ہو جائے اس لیے کہ دن پہلے ہے رات بعد میں ہے ہاں چوتھے دن اگر کوئی وہاں روکے اب یہ قانون ختم ہو گیا چوتھے دن غروب آفتاب سے پہلے اسے رمی کرنی ہے کہ وہ اس وقت جب وہ چوتھا دن بھی گویا مینا میں گزارے لیکن باقی تین دن میں آپ مغرب کے بعد زیادہ دیر مغرب کے بعد چلے جائیں مریض کو گاڑی پہ لے کر آپ خود چلے جائیں کوئی نہیں ہوتا بڑے آرام سے رمی کر سکتے ہیں اور یہ جو چار چار پانچ سو لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے ٹھیک ہے جناب